منس توانجین الحیت ایک سو ستانوے کہہ دیجیے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جنہیں تم اللہ کے سوا کو پارتے ہو ان کی عبادت کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے اللہ <التحقیق> طبی الحوا آہ دیجیے کہ میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلتا قدل تودن تحقیق اس وقت میں گمراہ ہو گیا و ماں انا من المفتین اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے اور مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے اور اب اس آیت میں مجرموں کے راستے پر چلنے سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلوں گا اگر میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے تمہارا چلنے لگوں اور تمہاری ماننے لگوں تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا اللہ کی ہدایت کا کے مخالف قول چاہے کتنا ہی حکیم اور دانش مندانہ کیوں نہ قرار دیا جائے وہ ہوتا جہالت و ضلالت پر مبنی ہے خواہشات پر مبنی ہوتا ہے خواہشات نقص میں دیکھنے کو ظاہر الفاظ بڑے خوش لگتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ خانہ کی وہی کے مخالف بات ہے تو وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے تو آج کل ایک وہ فتنہ اٹھا ہوا ہے فیمنزم کا میرا جسم میری مرضی بڑے شور و گوگے کے ساتھ دیکھنے کو تو بڑا خوش نمان آ رہا ہے اور یہ جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں یہ اس میں شکار ہوتی چلی جا رہی حقیقت میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اس کی مرضی تو کسی صورت بھی نہیں چل یا وہ اپنے آپ پر چلائے اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی نہیں چلائے گی تو یہ جو لبرل قسم کے دلال ہیں ان کی مرضی ان پہ چلے گی ان کی اپنی مرضی چال ہی نہیں سکتی یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی نارا خوشنما ہے اور اس کے پیچھے ہماری مرضی ہم جیسا مرضی لباس پہنے ہماری مرضی پردہ کرے نہ کرے اللہ نے کہا کہ عورت کی گواہی آدھی یہ کہتی ہیں کیوں ہم مرد سے کوئی کم ہیں کیا ہے ہماری کم ہے ان سے اللہ نے کہا عورت لباس پہنے پورا یہ ادھر لباس اس نے آدھا بلکہ آدھے سے بھی آدھا کر دیا اللہ کی نہیں مانی ظاہری طور پر بڑا خوشنما نارا ہوتا ہے لیکن ہوتی سراسر ضلالت اور جہالت اور گمراہی اور خواہشات نفسانی اور کچھ نہیں اللہ کے سوا کسی کے پاس حکم کا اختیار سمجھنا یہ اس کی عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یہ شرک ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے کمیرا گنا ہونے سے کل کہہ دیجیے انی اعلیٰ ربی بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں تم اور تم نے اسے جٹلا دیا ہے یعنی جو دلیل اللہ نے مجھے عطا کی ہے میں اس پر قائم ہوں اور تم اس کو جٹلا چکے ہو ماں اندی ماتست نبی ماں اندی ماتست نبی جس کا تم جلدی مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے ان الحکم اللہ اللہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں فیصلہ نہیں ہے یقص الحق وہ حق بیان کرتا ہے وہ خیر الفاظین اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے یعنی انہیں اعلان کر کے بتا دیں کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلیل یعنی وہ یہ آ چکی ہے جس کا اصل الاصول توحید الہی ہے وہی اللہی کا اصل الاصول اللہ تعالی کی توحید ہے اور تم اس کو جفلا چکے ہو اب جس عذاب کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہتے تھے نا کہ اگر اللہ کے ساتھ شرکت کرنا بڑا گناہ ہے اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے پھر لاؤ عذاب ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا فرمایا جس چیز کا تم مطالبہ کرتے ہو کہ یہ جلدی آ جائے وہ میرے اختیار میں نہیں عذاب لانے یا نہ لانے کا فیصلہ اللہ تعالی نے کرنا ہے اس کا اختیار اس کے پاس ہے ان الحکم الا حکم صرف اللہ کا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ موجزات جزات پر انبیاء کا اختیار نہیں کوئی نبی اپنی مرضی سے موجلہ نہیں دکھا سکتا موجلہ بھی تب ہی ظاہر ہوتا ہے جب اللہ چاہے یہ جو آج کل بڑے ڈرامے باز قسم کے لوگ جالی پیر فقیر اور کرنی بھرنی والے بنے بیٹھے ہیں اور کرامتیں جی ہماری یہ کرامت ہے اور دکھاتے ہیں لوگوں کو دیکھو جی ہماری کرامت جو مطالبہ کرتا ہے اسی کو کرامت دکھا رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں کرامت نہیں ہوتی یا تو شبدابی ہوتی ہے یا جادو ہوتا ہے تیسری کوئی شہ نہیں موجودے پر نبی کا اختیار نہیں کرامت کا ہم نہیں کرتے اولیاء کے سولحا, نیک لوگوں کے ہاتھوں اللہ تعی عادت امور کا ظہور کروا دیتے ہیں مانتے ہیں اس کو لیکن ان کا اپنا بس اور اختیار نہیں ہوتا یہ جو اپنی طرف سے جب جی چاہے کرامت دکھا دی یہ فراڈ کے سوا کچھ نہیں وہ ایک تھا بڑا گوجدہ دکھانے والا اپنا کرامت دکھانے والا کیا جی پیر صاحب کی کرامت ہے پیر صاحب ہاتھ پیالے میں ڈالتے ہیں تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے وہ ہمارا ایک دوست تھا اس نے کہا اچھا اس نے اس کے سامنے ہی اپنا ایک تھڑا لگا لیا اور بیٹھ گیا اس سے بڑا پیر زیادہ پہنچا ہوا کیوں یہ صرف ہاتھ ڈال کے پانی کا پیالہ میٹھا کرتا ہے میں رومال ڈال کے پانی کا پورا ٹب میٹھا کر دے میں <coughs> اسے بھی بڑا پونچاوا. کیوں اس نے ہاتھ کو سکرین لگائی ہوئی ہے میں نے رومال کو سکرین سے دھویا ہوا ہے کام تو اتنا حید کاماج میرے تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی کتاب ہے الفرقان بین اولیاء رحمان و اولیاء شیتان کہ رحمان اور شیطان کے ولیوں کے درمیان فرق اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑا جا رہا ہو سمندر پر مسلح بچھا کے نماز پر رہا ہو اس کا ایک کام بھی اگر شریعت کے خلاف ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی نہیں شیطان کا بلی تو یہ امبیا ان رکن و الا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فروا رہے جو تم مجھ سے طلب کر رہے وہ میرے پاس کوئی نہیں اللہ کے پاس ہے قل لو انا اندی ماتستہ جی رو نہ امرو بینی و بینا کہہ دیجئے کہ اگر واقعی میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ضرور کر دیا جاتا واللہ اعلم ظالمی اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے یعنی yani اگر عذاب لانا میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہارے جٹلانے کی وجہ سے اب تک تمہیں ہلاک کر چکا ہوتا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم و شفیق بلین اور الرحیم لیکن کافروں کے جٹلانے کی وجہ سے اتنے تنگ کہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں تم پہ کم کا عذاب نظر کر دیتا انسان ہے نا یہ تو رحمان کی صفت ہے کہ وہ کافروں پر بھی اپنے دشمنوں پر بھی رحم کرتا ہے بندہ نہیں کر سکتا جتنا مرضی ایک ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی قرآا صحبا کو قتل کیا گیا پورا مہینہ پانچوں لبابوں میں بد دعا کرتے رہے نام لے لے کہ اللہ فلاں پر فلاں پر فلاں پر لانت کر ان پر اپنی پکڑ سخت کر بعا کرتے رہے پورا منحدہ کے اللہ نے ایت ناظر کی لئی سالا ٹرمنل امریش صحیح او با آپ کے ہاتھ میں کوئی معاملے کا اختیار نہیں ہے اللہ کے اختیار میں اللہ چاہے تو قبول کرے چاہے ان کو عذاب دے ہیں اگر میرے اختیار میں ہوتا عذاب دینا تو میں کب کا تم پہ عذاب نازل کر چکا ہوتا ہو ظالم کو خوب جانتا ہے اور اللہ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں انہیں اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا یا <وَالبحر> ورچ خشکی اور تری میں ہے سمندر اور زمین پر ہے وہ سب جانتا ہے وَمَا تَسْقُتُ إِلَّا <يَعْلَمُهَا> اور کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے والا حقبت کتاب مبین اور نہ کوئی زمین کے اندھیروں میں دانا ہے اور نہ کوئی تر ہے اور نہ خشک مگر وہ ہر ایک واضح کتاب میں ہے سب کچھ واضح کتاب مطلب لوح محفوظ میں درج ہے یعنی خلق میں سے کسی ایک کو بھی غیبی امور کا علم نہیں یہ جی اللہ تعالی کا خاصہ ہے اللہ کے سوا اور کوئی غیب نہیں جانتا لا یار اللہ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے یہ نجومی پنڈت رمال جفار علم رمل علم جفر والے جو اپنی غیب دانی کا دعوی کرتے ہیں اور کوڑیوں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں کوئی ہاتھ کو دیکھ کر بتاتا ہے کوئی پاؤں کو دیکھ کر اور کوئی توتے رکھ رکھ کے بتاتا ہے کہ تیری قسمت کا کیا حال ہے یہ سب جھوٹ بولتے ہیں ٹھگ ہیں ان کے پاس جانا کسی مسلمان کا کام نہیں عبدالبن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی چابیاں پانچ ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا پھر آپ نے یہ آیت پڑی ان اللہ علم کہ اللہ کے پاس یہ قیامت کا علم ہے اور اللہ ہی بارش نازل کرتا ہے اور جو کچھ رحموں میں ہے وہ اسے جانتا ہے ماتدری مادا تقسیب و غادا کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس نے کل کیا کرنا ہے اور نہ ہی کوئی جان یہ جانتی ہے کہ وہ کہاں پہ مرے گی تو یہ پانچ چیزیں ہیں قیامت کا علم بارش کا علم رحموں میں کیا ہے اس کا علم کل کیا کرنا ہے اس کا علم اور کہاں مرنا ہے ان پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں اٹکل پچو سارے لگا لیتے ہیں آپ نے بھی منصوبہ بنایا ہے کل میں نے اٹھ کے کس کو ملنا ہے کس کے پاس آنا ہے کس کے پاس جانا ہے لیکن یقین نہیں علم یقین کا نام ہے وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے وہ بھی تک لگا لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے وہ تھوڑا بہت ان کو پتا چل جاتا ہے کبھی تکا صحیح نکلتا ہے کبھی غلط نکلتا ہے کئی ایک ایسے کیس ہیں وہ برطانیہ کی جو ملکہ تھی بتایا اس کو کسی نے کہ وہ بیٹا ہے تو ہوئی بیٹی یا اس کا ولٹ بڑے بڑے لوگ بے نظیر کے بارے میں دیکھ لیں وہ بیٹی بیٹی کہتے رہے تو ہوا بیٹا جو اتنے مطلب ہے کہ امیر لوگ اور ان کے ہاں الٹراساؤنڈ اور ڈاکٹروں کے کیا کمی اندازے غلط کئی اس طرح کے کیس تک لگا رہے تھے تکا جو زن ہے وہ علم نہیں علم یقین کا نام بادلوں کو آتا دیکھ کے دادا کرتے ہیں جی بارش ہوگی ہوا چلتی ہے خوشبو سون کے بتا دیتے ہیں کہ کہیں بارش ہوئی ہے یہ اٹکل پچو ہے یقینی علم اس کو نہیں کہتے تو کئی لوگ اس پر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو الٹرا ساؤنڈ سے دیکھنا پھر محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی وہ پیشین گوئی کرنے والے بھی کہتے ہیں متوقتے ہے امکان ہے یقینی بات وہ بھی نہیں کرتے تو علم ان پانچ چیزوں کا صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں وح الدیت وفاقم بلئی لی وہی ذات ہے جو تمہیں رات کو فوت کر لیتی ہے قبض کر لیتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم اور وہ جانتا ہے جو تم دن میں کماتے ہو کرتے ہو سمّا پھر وہ تمہیں اس میں, یعنی میں مقررہ وقت جو ہے وہ پورا کیا جائے سما ہی مرجر پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے سما یو نبی اکم بیما پھر جو تم عمل کرتے کیا کرتے تھے وہ تمہیں بتائے گا یہاں قبض کرنے سے مراد نیند ہے یعنی کہ رات کے وقت وہ تمہیں سُلا دیتا ہے سورہ زمر میں اس کی وضاحت آتی اللہ عفل انفسفینہ موتی ہا روح کو اللہ تعالی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے پھر جس کو موت دینی ہوتی ہے سوئے ہوئے کو سی کل کی قدا الی اس کو روک لیتا ہے اور جس کو جگانا ہوتا ہے اس کی روح کو چھوڑ دیتا ہے وہ جاگ جاتا ہے تو نیند میں بھی بندے کے جسم میں روح نہیں ہوتی لیکن بندہ ہوتا زندہ ہے اسے معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روح جسم سے نکلی تو بندہ مر گیا روح آ تو بندہ زندہ ہو گیا یہ عقیدہ غلط ہے روح کے بغیر بندہ زندہ ہوتا ہے نیند کے وقت اور کبر میں جب دفنا کے جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے فتو آ تو فی جسا دی ہی رو جسم میں لوٹا دی جاتی ہے دو فرشتے آتے ہیں اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں روح لوٹ آتی ہے پوتا مردہ ہے روح لوٹنے کے باوجود مردہ روح نہ ہونے کے باوجود زندہ تو روح کا ہونا نہ ہونا یہ حیات اور موت کے لیے ضروری نہیں یہ اللہ کا کام ہے یعنی وہ رات کو وہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور دن کو تمہاری روح لوٹا دیتا ہے اور لا آج مسما یعنی تم میں سے ہر ایک کے لیے جو رزق اور عمر اللہ نے متعین کی ہے وہ پوری کی جاتی ہے گزرنے کے, کے ساتھ ساتھ ہی تمہاری روح لوٹا کر اللہ طرح زندہ کر دیتا ہے اور اس نے تمہیں جو زندگی دی ہے اس کو پتا ہے تم نے اچھے عمل کیے ہیں یا برے کیے ہیں اچھا کیا ہوگا تو اچھا بدلہ دے گا برا کیا ہوگا تو برا بدلہ دے گا کیونکہ لوٹ کر آخر کار تم نے اسی کی طرف ہی جانا ہے سنمائیو نبی کم بھی تم تان جو تم کرتے رہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے گا کہ تم نے زندگی میں کیا کیا کچھ کیا ہے سبحان اللہ